خیال سا والے صاحب کا خیال ہے تو کون تاریخ لی آپ لوگوں نے پندرہ تاریخ کو سامن ختم ہو رہا ہے پندرہ اگست چودہ ستمبر بادرے تم سے تعارف یاد نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب لاہور ان شاء انشاءاللہ بس ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے اور محبت ہے ہمیں کھینچے آتے ہیں حالانکہ یقین محفل میں ادھر بھی تو زیادہ ہوتی ہیں ہر جگہ چلی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ سادہ تی میری کہ کے خدمت سے ہونا چھوٹی سی سلوت اس چھوٹی سی رات استعمال کی بولا ڈاکٹر صاحب کا دھیان ان شاء والله الرحمن الرحيم وإن يرفع إبراهيم إنك أنت السميع العليم وإذ عبرا إنك أنت الأمير العليم ربنا وجر الله اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ان شاء اللہ اپنا بیا پار ہے ان شاء اللہ اپنا بیرا پار ہے گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی پر بولا ہو گرم بازار ہے عمر گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی عمر گھٹتی جا رہی پر بولاؤ کا گرم بازار ہے پر بولا ہوں کا گرم بازار ہے آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آرزو جو دیری نہ اے دلدار ہے آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آپ کے سینے اقا آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آر ہے دیرین اے دلدار ہے آتی ہے اس دل پیشہ ہو گدا میرے ملش دقا سفید دربار ہے آتے ہیں اس دل پیشہ ہو گدا آتے ہیں اس دل پیشہ ہو گدا سفی دربار ہے میرے مل شد کا دربار ہے وہ ملش کا میرے دربار ہے مرشد کا میرے شد کا صحیح دربار ہے مستقفی اس روز آئے اس لیے عید نی نادی سے ہے موستفا اس روز آئے اس لیے موسفا اس روز آئے اس لیے ہے بخش والا ہی کو سب گاروں کا یہ سلطار ہے بخش بانا آپ نی سگے آرار کو بخش بانا آپ نی سگے مرشد کو سب گناہ گاروں کا یہ سلطار ہے سب گنا کا یہ سلدار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ماشاءاللہ الذي بكتم باركم مقام من دخلوا كان امنا قول لا اله ان من منذيه توحدوا في ذهن الزمان صلی اللہ اللہ مرض کو میں نے سمرا کو حج کے داخلے کے حصے کے ذمہ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے ذمے اہم اور اول کاموں میں سے اپنے حج کے جانے کا بندوبست کرنا ہے اور اس میں کوتا ہونے سے بہت بے برکتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے آلات پیدا ہو جاتے ہیں اور آ... آ... حج جب فرض ہو جائے تو فوری کرنا چاہیے تاخیر تا کے کچھ علم کچھ علما نے حکام گنجائش چھوڑی ہوئی ہے تو جمہور کا خیال یہ ہے کہ یہ بات افضل نہیں ہے حج فرض ہونے کے عہدے پر الفور کرنا چاہیے فوری نہیں کرنا چاہیے جبکہ شادی پر حج فرض ہوا تھا اور تندرست ہو گیا تو فریج کے باقی رہ گیا نہیں. فریض باقی رہ گیا اور سر مسئلہ یاد ہے کہ فرض ہوا تھا اور اس سے کیا نہیں پھر تنگ دست ہو گیا فرض کے دن باقی رہ گیا نا ہاں جی کیا کرے گا بھیک مانگ کر سوال کر کے پیسے جمع کر کے آئے گا ضروری ہے اس کے لیے کہ نہیں ضروری ہاں جی نہ جس کے دن فریزر رہا ہے کیا کرے فرض کے میں تھا اور اس نے فخر نہیں کیا پھر بعد میں تندرست ہو گیا اب یہ کیا کرے گا اس مسئلے کو معلوم کرو نا غالبان اس چیز میں ہے کہ یہ باہر سورج اپنے بندوبست کرے اگلے مجلس میں آپ بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے ایک آدمی کا استعار فرض ہوا اس نے کیا نہیں ہے اس سال نہیں کیا اگلے سال آنے پر وہ ہو گیا اب یہ کیا ہیں؟ پہلا گاڑی جو اللہ کا بارہ تعالیٰ نے سرو کیا انسانوں کے لیے وہ بکا میں ہے اس واجی کو مکہ اور مکہ بھی کہتے ہیں بکا بھی کہتے ہیں بکا میں ہے جو بہت مبارک ہے اور سارے عالم انسانیت کے لیے رائز کی جگہ ہے اس میں اللہ تبارک کھلی نشانیاں ہیں کھلی نشانیاں کون سی ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم پتھر ہے جس کی اس پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے تھے ابراہیم علیہ <تصفح> السلام جتنی دیوار اونچی ہوتی گئی اتنا ہی ای یہ پتھر خود بہت ہاؤ میں اور اٹھ کر لٹک جاتا تھا اوپر کھڑے ہوتے تھے پتھر خود بہت اوپر جاتا تھا اور اس پر جتنا علیہ الاسلام نے کام کیا ویسے روحانی افضاد ہوئے تو اس پر اس, پر اس پتھر میں ابراہیم علیہ الاسلام کے قدم مبارک نقش ہو گئے اور ابھی اس کو یہ وہ برج میں بند کر کے شیشے کے برج میں بند کر کے رکھا گیا ہے پہلے کھلا ہوا ہوتا تھا کھلا ہوا ہوتا تھا اور اس پر پانی جو گرتا تھا بارش کا پانی پڑتا تھا لوگ پانی اس پر گراتے تھے تو اس پانی کو پھر جمع کر لیتے اس پانی کو بطور سے برق پیتے تھے جس میں بازیوں کی شفا اور روحانیت کی کبھی ہونا باتم نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ پڑھایا نہیں پڑھایا یہ درخواستی صاحب روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی پانی پیا ہے جو مقام ابراہیم پر گرنے کے بعد اٹھایا گیا تھا اس کو میں نے پیا ہے حضور لگا کہ جو منہ مبارک ہے نا موہ مبارک کی جو روایتیں ہیں اس میں ایک روایت موئ مبارک کا مسلم رضم کے پاس موجود ہونا ان کے پاس موجود تھے جس کو انہوں نے چاندی کی لڑکی میں رکھا ہوا تھا اور مدینہ مداورہ میں کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو پیالہ پانی کا بھیجا کرتا تھا مسلمان کے پاس وہ اس موہ مبارک کو اس میں ڈبوتی تھی اور ان لوگوں کو دیا کر کے سے شفا ہوتی ساتھ. یہ جو عمر زئی میں اجیت محمد مین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے پاس مبارک ہے نا یہ افغانستان کے کسی وزیر کے پاس اپنے شاہی نواز رات میں سے یہ رہا ہوا تھا وزیر کیولاد جیسی کوئی غریب ہو گیا چاند پر حالات آ گئے اور کچھ ان کو قدر بھی نہ رہی تو آجیم و نمین صاحب سے بہت دعائیں مانگتے رہے کتنا عرصہ پہلے چل کر ان کے پاس جاتے آتے رہے اس پر پھر انہوں نے ان کو اٹاک کیا ہے اس کو ان کے پاس شیشی کی نلکی میں بند ہے اور اور لڑکی کو پانی میں ڈبو کر انہوں نے ہمارے مدرش صاحب رحمۃ اللہ کی درخواست پر انہیں دیا تھا وہ پانی کرائے تھا کافی پانی میں اس کو ڈالا تھا بہت سے لوگوں کو پلایا تھا ہم بھی اللہ تبارت مریض پیا تھا جی تو دو تین دن تک جہاں جہاں سے گزر کر اندر داخل ہوا تھا وہاں کی کیفیت محسوس ہوئی تھی اور بات تھی مکان مقام ابراہیم کا تبرک اور مبارک کا تبرک لاج بیماری شفا ہو جاتی تھی اور ہمارے پیاب یونیورسٹی کے طالب علم تبرکات پر پورتی کی ہے نافل کی ہے تو کبھی اس سے بات کریں سارے دنیا میں اس وقت یہاں جہاں تک تبرکات موجود ہیں جہاں جہاں وہ مبارک ہیں باقی تبرکات ہیں اس سے پورا کام کیا آیا تو مجرا مقام ابراہیم اس پہ کھلی نشانی ہے مقامی ابراہیم ہے منتخل کا نام جس پر داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو چار ہزار سال کے حالات ہمارے سامنے ہیں جس میں کہ پندرہ ہزار کے ہو گئے ڈھائی ہزار سال پہلے ابراہیم علیسام میں چند گنے گڑے واقعات بدمنی کے ہیں اور ہمیشہ اس جگہ اللہ تبارک نے امن اس نے فرمایا ہے اور حج البئی او منصح زبیرہ جن کو وہاں جانے کی طاقت ہو تو ان لوگوں کی پر یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد کریں گے یعنی وہاں کا حج کریں گے امن کا فرض اس سے کی اس بات سے اللہ علی عمین تو اللہ اتنا ناراض ہے تو اس کی اللّہ تعالیٰ کوئی مقرر نہیں کرتا اس دباؤ پہ بیٹھے سے بہت ناراض ہو تھپڑ مارتا ہے لاتے مارتا ہے ناراض ہو گالیاں دیتا ہے اس کو اور جب بہت زیادہ ناراض ہو سکے جا بچے مزے کرتے ہیں ہمارا خیال کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وقت میں اس طرح کا دھیان ہے عمل کا بھرا فین اللہ غرین عالمی جاب رنگانی کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اللہ کی ضرورت ہے وہ حج کی طرف آئے تو پھر دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے کام بناتا ہے اور دوسری دعا مانگی بحیب علیہ السلام نے کہ ضروری تھی وادن ذرائع بنا دیتی مسئلہ فضل افریتہ بھی رہی ورزل اے اللہ میں نے اپنی عال کو ایک بالکل پانی اور ذراعت سے خالی وادی میں ڈال دیا آپ کے محترم گھر کے پاس اور یہ اللہ مقصد یہ زیادہ ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے یا اللہ یہ مقصد پر جمعے رہیں گے اعلیٰ انسان تو محتاج ان کی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں یا اللہ تو ایک تو یہ کر کے اکیلے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو دلوں کے موڑ دے تو ان کے لیے حفاظت کا آبادی کا ساری باتوں کا سامان ہو جائے مرض کو میرے سمراج یا اللہ ان کو روزی پھلوں کی دے روٹی دال ساگ تو ہی گئے اس پر مزید پھل بھی ملے پھلو آدمی کھاتا ہے پہلی ساری ضرورتیں پوری ہوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا امر ہوا اور کسی دور دراز علاقے سے پر مہاراج رحیو السلام نے وہ ساری زمین کو اٹھا کر ستر مین کے فاصلے پر بیت اللہ شیخ رکھ دیا گیا تائٹ کی شکل میں تائد کی شکل میں تائش کیسی ایسی ہے کہ میں تائد گیا ہوں اس کا مہینہ تھا اگست کا مہینہ تھا مکہ گرما میں اتنی گرمی اور وہاں پر جب گیس آئے اس میں تو بند کمرے کے اندر بغیر کمبل کے پنکھا چلائے بغیر چادر اوڑھ کر سونا پڑ رہا ایسا موسم اور اس سے ہدا پڑا میں اتنی ٹھنڈ کہ میرے جوڑوں میں درد ہو گیا اس کے بعد ہدا ہے اور پھل وغیرہ بندوبست کر دیا اور سمرا کے, کے ایک مانا درختوں کے پھل ہے سمرا کے ایک مانا ہے محنت کا نتیجہ نے لکھا ہے انسان کو صورت پہنچانے کی محنتیں ساری زمین پر جہاں بھی ہوں گی اس کو نتیجہ سمرا حاصل ہوگا وہ اللہ تبارک والا سب سے پہلے مکہ مکرے پہنچائے گا بنا برقی سیڑھی پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی برکی سیڑھی نہیں تھی اور بیت اللہ شریف کے بیت الخلاوں کی برقی سیڑھی تھی نی? اسکلٹر بیت افلاؤ میں لگے مدینہ مبرک ہے قزاد شریف کے پاس یہ ہے تو بیت افلاؤ کی بڑکی سیڑھی تھی اور پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی نہیں یہ ویار وہاں کی صورتوں کا جو اللہ نے پارک بن رکھا ہے اور ان ان کو رو ان کو, ان کو, ان کو روزی کھلا پھلوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلا جرم گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ پرندر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو اس آبادی میں پانی ہے ہی نہیں ہو دور دراز تک یہاں پانی پرندر یہاں پانی ہے آئے دیکھا پانی کا چڑپا بلا ہوا ہے پاس عورت ہے بچہ ہے انہوں نے کہا بیبی بی اگر تم جاد تو ہم یہاں آباد ہو جائیں انہوں نے کہا بعد جاؤ لیکن شرط پر کے تمہارے سارے قبیلے کا سردار میرا بیٹا ہو اور دوسرا پانی ہماری ملکیت رہے گی انہوں نے کہا دونوں شرطیں تو اور کیا فرمایا تھا یہ کی مسئلہ فضل آفر مینہ سے تحویل ہے لوگوں کے دلوں کو یاد نہیں طرح مائل کر دے لوگ آئے آباد بھی آئے سرداری کا بندوبست ہوا حفاظت کا بندوبست ہوئے پھر جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کا فضل بڑے ہوئے فہیر اس اسلام بڑے ہوئے تو جرم والوں نے رشتہ دے دیا شادی کا بندوبست ہو گیا بکریوں کا جوڑا دے دیا وہ ریوڑ ہو گیا والے میں مشور کا بندوبست کر دیا مشور کا بندوبست بکریوں کا دودھ گوشت دن اور وہاں مکہ مکرمہ کے جنگلات کے شکار اور شادی کا بندوبست بھی ریپ پہ ہو گیا جی تو اپنے کام میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا ہوا کار سازے ماں بساض کار ماں فکر کارے ماں درکار ماں ہزار ماں میرا کام بنانے والا وہ تو میرے کام کو بنانے میں لگا ہوا ہے میرا اپنے کاموں کی فکر میں پڑنا یہ تو اپنے آپ کو ہزار میں مطلاع کرنا ہے کار سازے ماں بساضے کار ماں فکر کارے ماں درکار ماں ہزار ماں اور ہمارا بیچ اللہ جی پر ہارڈ وقت ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں صاف طواف کرنے والوں پر چالیس نماز پڑھنے والوں پر اور بیس صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر کا تواف کرے تھک جائے مفل میں لگے اسے تھک گیا تو بیٹھ کر دیکھتا رہے بیس رحمتیں تب بھی نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے سالی پر جادو ہوئے ہوئے ہو اس کسر کو اللہ توڑ دیتا ہے بدکسر آئے ہوئے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے ہاں بھگمدن پیتا ہے تو بیماری کو شپا کر دے رہا ہم بتائیں چھ لاکھ آبادی کا شہر ہے تیس لاکھ آبادی چلی جاتی ہے نہ بیت الخلاوں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں نہ ہوٹلوں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں نہ بجلی فیل ہو رہی ہے نہ کنڈیشن جو تو بند ہو رہا ہے کھانا کم ہو رہا ہے رات کے دو بجے پہنچا تو ہوٹل کھانا ملتا رہا ہے جس وقت پہنچو ہر چیز کھلی کسی کو دفتر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ابھی ہوٹل پر بہتر خلا پر لائنیں دیکھیے کبھی نہیں پانی یہ پانی ٹینکیاں لاتی ہیں کیونکہ پانی کی بہت قلعت ہے ٹینکیاں لاتی ہے پانی اور وہ جو ہے تو کم نہیں ہو رہا یہ نشانیاں ہیں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ رہا کھانا بچ رہا ہے رابطہ زیادہ, زیادہ ہو رہا ہے تو یہ میں جانے اللہ, اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ارچہ جی ملا لکھی صاحب ہم نے لکھا ہے کہ جتنا کھانا مکہ مکانوں میں ایک آدمی کھاتا ہے اس کھانے کو مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے دو آدمی کھاتے ہیں اتنی برکت ہو جاتی <laughs> اللہ ہماری طرح سے چار آدمی وہاں کی روٹی کو ختم نہیں کر سکتے چار آدمی کھائیں تو روٹی دکھ سکتے آئی وہ مضبوط ہماری طرح کمزور آدمی ایک روٹی کو چار آدمی کھاتے ہیں <laughs> سبحر اللہ یہ برکتیں ہیں اور جانے کے جو حج پر جو خرچہ کرتا ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے بدلاسی پرماتا ان پر حج خرد ہو یہ خود جائیں اور لوگوں کو ترغیب دیں دنوں میں ترغیب دیں دو چار آدمیوں کو آپ نے تیار کر کے بھیج دیا آپ کو چار حجوں کا مفت سواب مل رہا خود نہیں جا سکے دوسروں کو تیار کر کے بھیج دیں آپ کو مفت سواب مل رہا بلکی مجھ گھر بڑا جو ناچتوں گا ایک دم بتایا کہ آپ کو نہیں دیکھا میں نے کہا جی ہمیں تو دیکھنے کا اتفاق نہیں کہا کہ پرندے آئے پرندوں کا گول آیا اور پورا ٹاپ کر کے گیا اور بتا رہے تھے کتنا پانی آیا سارا متاب بھر گیا پانی سے کوئی توف نہیں کر سکتا تھا تو ایک سانپ نے تواف کیا ہے بہار اللہ اس کی خود بھی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں ٹھیک ہے نا جی تاکہ اگر آپ پیار کریں گے تو آپ کو مفت کا آج کا سواب ملے گا اور اس وقت جو آج پر جانے والے ہوں داخلہ کریں تو ہماری آج والی کتاب جو ہے نا یہ ضرور ہم سے لے کر ان کو دیں ٹھیک ہے ہر پہ جانے والوں کو مک دیتے ہیں طلب کرے اپنے آدمی کے آئے اور لے کر جائے فائدہ ٹھیک ہے درمیان میں ماشاء اللہ وہ گزلہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے جو چاہیے لوگ پہنچ پاتے ہیں ہر ایک آدمی اپنی بھی کے مطابق جانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ہماری طرح جوتے تو خیر پڑھنے ہوتے ہیں نا کتنے اپنے گپلے لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں جوتے تو پڑھنے ضروری ہوتے ہیں جوتے پڑھتے ہیں وہاں پر ایک آدمی یہاں کہہ رہا تھا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرے کہا ہو جاتے ہیں. کہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جس وقت کے ارفاظ تھے مزلفہ تک آئے تو جو دیں میں پھنسے اور اس میں جو فرق کرایا الٹیاں لگی نا میں نے کہا بالکل معاف ہو گئے ہیں <laughs> بالکل معاف ہو گئے واقعی نہیں ہے وہاں پر ایک مقامی ہمارا پاکستانی شادی کہہ رہا تھا فلانا آیا تو مجھ سے کہہ رہا ہے بالکل پاک صاف کی سڑے پانچ دنوں بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ وار ہوگتے میں بہوج ہو گا خبر کرو جب پانچ دن گزار کے آؤ گے پھر پوچھوں گا تم خود بتاؤ کہ واقعی پاک ہو گئے ایسی دلہائی ہوئی ہے کہ بالکل پاک ہو گئے ہیں اللہ کی چھان ہے اتنا مشکل ہمارے اتنے صحت مند کبھی لوگ کرتے ہیں اور تقریبا اٹھاتے ہیں معذور گرے پڑے ٹوٹے بوڑھے بوڑھے بھی کر لیتے ہیں اللہ یہ سار فرماتا ہے بقت یہ ہر ایک ہمت کے اور صحت کے اسے اللہ مشقت لیتا ہے یہ بات پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ذکر کرتے ہیں جی ہاں مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں اللہ جی بکہ تھا اناؤ والا بھائی مو سے مودی اللہ بکا تھا وہ باہر کا سے بکا اور مکہ دونوں اس کے نام ہیں جی بڑے ہیں جی اس لیے پیپر ہوتا ہے اس طرح جو مکہ پاک ہے یا اس پہ گنا ایسے ہیں طرح کو ہے کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی بھی اللہ بتا رہا اس جاتا کہتے ہیں اس بھی اور آب و ہوا ایسی کہ ساخت گرمی میں بھی قابل برداشت ہے دھوپ میں اتنی ساخت گرمی آپ سائے میں ہو جائیں پنکھے کی ضرورت بھی نہیں اس کی گرمی کی اور ہومیڈیٹی کا ریشو ایسا ہے آدمی تنگ نہیں ہوتا اور اثر سے لے کر نو بجے تک تو پھر بہت خوشگوار سہرائی موسم ہے اور سخت سردیوں میں بھی ہے کہ حیران میں چلے پھر کوئی تکلیف نہیں پانچ تاعث میں ہزار برفباری کے حالات ہو رہے ہیں اور ستر مہینے کے فرض آپ مکم کر رہا ہوں زیادہ ریگ لگی میں پھر رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں اللہ اس کو بدل دیتا ہوں ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے خرابی ہوئی بہت لمبی اس کے بعد ناخانی شروع ہوئی نا خانے پر بڑی کیخیات بن جا پر آ گئی پتا نہیں ان کو کچھ کیا القاح کیا الحام ہو ایک ہر ایک کہتے ہیں حج پر جاتے ہو ایسے کہتے ہیں ایک ایک آدمی ویسے ایسے سے کر رہے ہیں کوئی ہاں کہتے ہیں کوئی نہ کہتا ہے میں سرے میں بیٹھا ہوا ہوں میں تو میں, میں سوچا کہ آپ میری طرف جب اشارہ کریں گے تو میں کیا کہوں گا میں کہ جب اشارہ کریں تو ہاں کہنے میں کیا لگتا ہے حاجی کوئی تو نہیں ہو رہا ہاں کہنے میں کرتے جب نے کہا ایسا کیا میں نے کہا میں حال پر جاتے ہوں میں نے کہا جاتا ہوں بس ہم نے ایک بات کہہ دی شوق میں بات کہہ دی میں عید کی چھٹیوں پر گیا واپس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہوں آپ, کا آپ لوگوں کا حج کے یہ نام بھیجا تھا پر خدار آپ کی منظوری ہو گئی ہے حج کی منظوری آپ کی ہو گئی ہے پیسے لے کر آؤں ہم اللہ پیسے کہاں سے لے کر آئے تین سال نوکری کی ہے اس زمانے میں تنخواہ ہوتی تھی چھ سو روپئے تنخواہ ہوتی تھی تین سال کی نوکری میں چھ ہزار روپئے بچت کی تھی وہ گھر والوں کو دیے ان کا خرچہ ہم پر ہوا ہے تین سالوں میں چھ ہزار بچت ہوئے ہیں اور یہ ساڑھے دس ہزار خرچہ کہتے ہیں آپ پھر جا کر بھیک مانگنی پڑے گی ان سے کہ ہمیں پیسے دو آج کے لیے بار بار منظوری جو ہو گئی تو کیا کریں گھر پر میں چلا گیا تو وہاں پر ایسے ڈرائیو سب میں نے کہا کہ میری آج کی منظوری ہو گئی ہے مجھے آج کے لیے پیسے دیں وہ سارے کہہ رہے ہیں میں اتنے دیتا ہوں, دیتا ہوں. سب کو جو دیکھا مالک ایک بتیجہ چھوٹا اسے مٹی کے او خزانے میں بتیس روپئے جمع کیے اسے سب سے لگو گے کچھ میرے خزانے میں بہت سارے پیسے ہیں وہ سارے تم کو دوں گا تو شمار کیے بتیس روپئے پورے تھے جیسے کہ بتیس روپئے پہ یہ بھی دیتے واپس آیا تو درستوں کہ اللہ نے بندوبست کیے ہوئے اچھا ہے کہ ان کے مریض تھے بعد میں خلیفہ بھی, یوسف صاحب. نے بھی جائے کہ میں کیسے جاؤں خیر کی ان کو پر ان کا بھی ہو گیا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے فرمایا گیا تھا کہ یوسف کو تو ضرور وہاں پہنچا کر چھوڑیں گے اس لیے میں نے کہا یہ بھی جائے تو تو اللہ نہیں صحیح بات ہے کہ آدمی تو اللہ ہی لے جاتا ہے ورنہ ہاں <coughs> اس طرح ہوا کہ یہ چھ ہزار روپئے گھر والوں نے دیے اور باقی میں نے قرضہ لیے آخر دادا صاحب نے فرمایا کہ ہم تو پشاور سے بئر جائیں گے ایک ہزار خرچہ مزید ہے ساڑھے دس میں ساڑھے گیارہ ہزار خرچہ ہے تو مجھ سے کہا پشاور ہم بت جاتے ہو تو واقعی کچھ لوگوں نے کہا ہم ریل میں جائیں گے کیونکہ ریل کا جو ہے تو خرچہ ہے 50 روپئے سٹھ روپئے جہاں ہزار روپئے ہے تو کچھ بچت ہو جائے گی میں نے کہا کہ اشراف نہیں ہے جہاز میں جانا میں جہاز میں جا تو ہم نے کہا ہم نے کون کہ اپنی جیب سے پیسے لگانے ہیں فریاد کرنی ہے تو اللہ اور بھی دے دے, دے تو 1000 روپے کے تو نہیں ہے میں جانا کہ اس نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہم گئے جب میں واپس آیا تو ہماری ایک ہمارا ایک پے کیش حکومت کے ساتھ چل تھا پے کیش ڈسائڈ ہوا اور ڈسائڈ ہونے کے بعد ساڑھے گیارہ ہزار روپے خرچ آیا تھا ساڑھے تیرہ ہزار روپے مجھے بقایا ملے دو ہزار روپئے مزید ہوئے تھے کیا کہتے ہیں دو ہزار دو ہزار روپئے وہ کھائے تھے بس مزے اڑائے کھائے تھی مزے اڑائے یہ ایسا دور تھا کہ اس میں سونا پانچ سو تولہ ہوتا تھا پانچ سو تولہ سونا تھا جاؤ اللہ تعالیٰ صحت فرمائے گا غنی کرے گا اللہ بہت بڑک ٹائم